حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لاب عبد اٹھایا جائے گا ہر بندہ مات اس حال ما ماتا علیہ جس حال پر وہ مرا ہے یو <تصفح> باسو یہ باب فتح سے پہلے مزارے مجہول کا صیغہ ہے باث یا باث یو باث کا اٹھایا جانا اٹھانا دوبارہ زندہ کرنا باث بادل موت جیسے اپ ایمان مفصلہ ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں کہ امند باللہ و ملائکته و کتبہ و رسلہ و یوم الاخر فالخذ خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت تو کا معنی دوبارہ زندہ کرنا تو یہی ہے کل دوبارہ زندہ کیا جائے گا اٹھایا جائے کلو آپ دن آپ مانا بندہ ہر بندہ آلہ ماں ماتا ماتا مانا مرنا علیہ اس پر جس پر وہ مرا ہے اسی پر اس کو اٹھایا جائے گا کیا مطلب ہے حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے یبعث کل عبد ہر بندہ اٹھایا جائے گا علامہ ماتا علیہ اس حالت پر جس پر وہ مرا ہے علامہ اس حالت پر ما ماتا علیہ جس پر وہ مرا ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان جس حالت پر مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا مطلب اگر ایمان کی حالت میں مرے رہے تو مومن اٹھایا جائے گا اگر معاذ اللہ اللہ کی پناہ اگر وہ کافر مرا ہے کفر پر مرا ہے تو اسے کفر کی حالت میں ہی اٹھایا جائے گا اگر دنیا سے محبت کرتے کرتے دنیا میں ہی لڑتے لڑتے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے سمجھے مرا ہے تو اسی طرح ضلعت رسوائی کی صورت میں اٹھایا جائے گا لیکن اگر دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے میں لگا رہا اس جس جستجو میں لگا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش میں لگا رہا پھر ایمان کی حالت میں اسی طریقے سے صحیح کامل مومن کی صورت میں اس حال پر اس کو اٹھایا جائے گا تو یو بلواف عبدن ہر بندے کو اٹھایا جائے گا علامہ ما تعلی ہے اس حال پر جس پر وہ اٹھایا گیا اس لیے خاتمہ بال ایمان ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے اللہم آخر لا الہ الا اللہ, اللہ. اللہم آخر کلامین لا الہ الا اللہ کلامین اللہ تعالی ہمارے آخری کلمات کو یعنی ہمارے آخری ہمارا دنیا کا جو آخری کلام ہو وہ لا الہ الا اللہ کو بنا دیں خاتمہ بالایمان ایمان انتہائی زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آپ پڑھیں گے بھی یہ پڑھ لیا ہوگا ارشاد فرماتے ہیں کہ تقدیر انسان پر غالب آ جاتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص پوری کی پوری زندگی گزارتا ہے ایمان پر گزارتا ہے لیکن آخر میں اس پر تقدیر غائب آ جاتی ہے اور اس سے کچھ بھی ایسا کفر سرزد ہو جاتا ہے کہ وہ کفر پر مرتا ہے اور دوسرا ایک شخص پوری کی پوری زندگی کفر پر گزارتا ہے اللہ تبارک وطالعہ کی بغاوت میں گزارتا ہے سرکشی میں گزارتا ہے لیکن بالآخر مرنے سے پہلے اللہ تبارک وطالعہ اس کو ایمان کی توفیق دے دیتے ہیں اور وہ ایمان لے آتے ہوئے اور ایمان پر مرتے ہے اور سیدھا جنت میں جاتا ہے اس لیے اللہ تبارک مطالعہ سے ہر حال میں ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاتمہ بال ایمان اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اور تمام امت مسلموں کو خاتمہ بال اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے اللہ کرے کہ ہم سب کا آخری کلمہ دنیا میں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ جی یو بآسک اللہ, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے ہی جنت میں بھی اکٹھا فرمائے ہر بندہ اٹھایا جائے گا اعلام اس حال پر ماتال جس پر وہ مرا ہے آپ کے سامنے عبارت ترجمہ اور تشریح آگے تو نمبر چار ترقیم مشہول کلو مذافلے مذاف مزافلے یا مفول معلوم نائب فائل تو زیادہ اچھا ہے فیل معلوم کے لیے صرف فائل بنتا ہے اور فیل مجهول کے لیے نائب فائل نائب فائل کہیں یا مفول معلوم یوسما فائل کہیں جو آپ کو زیادہ اچھا لگے جو آپ کی زبان پر جلدی جاری ہو سکے یو بہاتو فیل مجبول کلو مذاف آپ دن مزافلے مذاف مزافلے اعلی جار مامو سولہ ماتا فیل اس میں ضمیر فائل اس میں ضمیر ہوا ماتا فعل ہے ٹھیک ہے اس میں ضمیر ہوا اس کا فائل آلئی ہے اعلیٰ جار بھو ضمیر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ماتا فعل کے ماتا فیل اسم ضمیر فائل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر سلا ہوا ماں موصولہ کے لیے موصول سلا مل کر مجرور ہوئے اعلیٰ جار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یو بسو فعل مجبول کے یو بنو فعل مجغول اپنے نائب فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ٹھیک ہے ترکیب میں آپ نے دو باتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے ایک شروع سے آخر تک آپ ترکیب کریں اور پھر آخر سے واپس لا کر شروع پہ ترکیب کو مکمل کریں گے ہر ایک لفظ کو آپ نے یوں دیکھنا ہے کہ اس کا ما قبل کے ساتھ کیا تعلق ہے اور ماں بعد کے ساتھ کیا تعلق ہے یعنی پہلے والے لفظ کے ساتھ کیا تعلق ہے اور ماں بعد کے ساتھ کیا تعلق ہے اب اگر آپ یہ باسو کو دیکھیں گے تو کلو یو باسو کے بعد لفظ ہے کلو اس کا ماقبل کے ساتھ کیا تعلق ہے تو ہم دیکھیں گے تو کلو ماقبل کا فائل بن رہا ہے لیکن ماں باپ کی طرف مضاف ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہر ایک لفظ کو آپ اس طریقے سے بھی دیکھیں تو شروع سے ترکیب شروع سے آخر تک جائے گی اور پھر آخر سے واپس ہم ترکیب کو بنا کر واپس لا کر شروع والے جملے پر ختم کریں گے اب آپ ترکیب دیکھ سکتے ہیں یو بات ہو پھیلے پھر سے دیکھیے یو بات ہو پھیلے کلو مضاف عبد مضافلے مضاف مضافلے مل کر نائب فائل علاجار ما مصولہ ماتا فیل اس میں ہوا ضمیر فائل علاجار وہ ضمیر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ماتا فیل ماتا فیل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلی یا خبریہ ہو کر صلح ہوا ما مصولہ کے لیے ما مصولہ اپنے صلح سے مل کر مجرور اعلیٰ جار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یو بآفل مجبور کے یو بآفل مجغول اپنے نائب فائر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کو شبہ کہاں ہو رہا ہے علیہ کے اندر علیہ اصل میں دو لفظوں کا مرکب ہے ایک حمیر کے ہے اور ایک اعلیٰ ہے اصل میں آلہ ہے اور ایک ہو زمیر ہے تو اعلیٰ جار ہے ہو زمیر اس کا کیا ہے مجر ہے تو اسے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے علی یہ کیا ہوگا؟ یہ جار مجرور. علی حروف جارہ میں سے ہے جیسے اور بہا من اعلیٰ فی اعلیٰ تو ان میں سے ایک اعلیٰ بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یاد کرنے چاہیے اور جلد از جلد آپ ان چیزوں کو یاد کریں حروف جارہ کو یاد کریں افعال ناقصہ کو یاد کریں اپنے وقت کو مصروف رکھیں اور علمی تبحر حاصل کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کی ترکیب میں دن ب دن مضبوطی آئے گی تو الا جار وہ زمین کیا ہے مجرور اسی طرح آپ کہیں پر پڑھیں گے الاجار ہم زمیر کیا ہوگا مجرور ہوگا ٹھیک ہے چلیے حدیث نمبر 117 کفا بل مر اے کدے بن ما سمے کفا بل مر ادے بن این ما دیسا حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ٹھیک ہے کفا بل مرک کفا معنی کافی ہونا المرگ کے معنی ہوتے ہیں آدمی کذیبن کا معنی ہے چھوٹ جھوٹ حد حد کا معنی ہوتے ہیں بیان کرنا بات کرنا بیکل کل کا معنی ہوتا ہے سب کا سب ما وہ سمیا سمیاسما کا معنی ہوتے ہیں سننا سمیا ماضی کسی سے سنا تو حریش کا ترجمہ دیکھیے کفا بل مر اے کافی ہے کفا بل مر اے کافی ہے تھوڑا سا ابہام ہے اس میں کفا بل مر اے کافی آدمی کے لیے بھائی کیا کافی ہے کزے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے تو یہیں سے آپ کی ترکیب بھی سمجھ آ جائے گی کہ تمیز میس تمیز بنے گے انشاءاللہ شاء اللہ تو پھر یہاں پر ہی کیا ہے کفا بل مرے کافی ہے آدمی کے لیے کیا کافی ہے کل آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کیا حد یہ کہ وہ بیان کرے بیکل ماں سمیہ ہر وہ چیز جو سنے بیکل ماں ہر اس چیز کو سمعا جو وہ سنے ہر اس چیز کو بیان کرے جو سنے تو انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے ہر سنی سنائی بات کرے سے بات سن لی آگے بیان کر دی سن لی آگے بیان کر دی معلوم ہی نہیں کیا کہ بھئی یہ حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے تصدیق ہی نہیں کی کہ یہ ہے یا نہیں ہے تو یہ کیا ہے یہ انسان کے جھوٹا ہونے کی علامت ہے اس لیے کہ ہر سنی سنائی بات تو کیا ہوتی سچ تو نہیں ہوتی یا اگر تمہارے پاس خبر لائے تو تم اس کی کیا کرو وضاحت کرو اس کی تصدیق کرو کیا یہ بات سچی بھی ہے یا نہیں ہے اور آگے جڑا تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا سبق ہے اس کے پیچھے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب جھوٹی بات ہوتی ہے سامنے والا آ کر बता بتا دیتے ہیں اور جھوٹ بول کے जाता جاتا ہے اور سننے والے اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں اور اس بات کی وجہ سے نہ جانے کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑتا ہے انسان کو مثال کے طور پر کسی نے یہی کہہ دیا کسی کو کہ آپ کے علاقے والوں پر آپ کے محلہ پر آپ کے گھر والوں پر کسی نے اللہ نہ है حملہ کر دیا ہے مثال کے طور پر تو اب یہ ہوگا کہ جب اس نے اس کی بات پر یقین کر لیا تو کہ پھر کیا ہوگا یہ دفاعی پوزیشن اختیار کرے گا اور جائے گا اور دوسرے کسی کو جس کے بارے میں اس کو یقین ہوگا کہ پناہ نے عملہ کیا ہے تو لوگوں پر حملہ کر دے گا حالانکہ اگر پہلے والی بات اگر جھوٹی ہوئی تو پھر کیا ہوگا یہ تو نقصان ہی نقصان ہے اور یہی عائد کا مضمون ہے ان تسیب بے ما پالتم نادمین کہ کہیں جہالت میں بغیر علم کہ تم کسی قوم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دو یا تمہیں بعد میں اس پر کیا ہو ندامت ہو ٹھیک ہے تو اس لیے سنی سنائی بات پر عمل نہیں ہونا چاہیے اور کبھی بھی سنی سنائی بات کسی تک نہیں پہنچانی چاہیے بس اگر کسی نے سنا دیا ٹھیک ہے اپنے ذرف میں رکھو نا اپنے پاس رکھیں کسی اور کو مت بتائیں جب تک کہ مکمل طور پر آپ کو تصدیق نہ ہو جائے مکمل طور پر آپ کے پاس پکی خبر نہ آ جائے دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ ہیں لئی ارشاد خبر ہیں کل ما لیکن خبروں کل معائنتی کے معائنے جیسی مشاہدے جیسی کوئی خبر نہیں ہے اس لیے جب تک انسان خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے یا خود اپنے کانوں سے نہ سن لے اس وقت تک دوسرے کو بات اس وقت تک نہ پہنچائی اس لیے اس میں بہت زیادہ انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے اور ہمارے ہاں ان چیزوں میں احتیاط نہیں کی جاتی آج آپ دیکھ لیں میرے ہاں تو بہت سارے واقعات ہیں کہ جس میں لوگ کیا ہوتے ہیں ایسی جھوٹی افواہیں چھوڑ دیتے ہیں ایسی جھوٹی خبریں دیتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ جب ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات جھوٹی تھی حالانکہ اتنے بڑے بڑے لوگ اتنے سمجھدار لوگ اس میں کیا ہوتے ہیں اس خبر میں انوالو ہوتے ہیں اور ان لوگوں نے خود کیا کی ہوتی ہے بیان کی ہوتی ہے وہ بات اس لیے اس سے حد تل امکان بلکہ مکمل طور پر اس بات کا بائی کاٹ ہونا چاہیے کہ اس چیز میں کبھی حصہ نہیں رہنا کہ بغیر تصدیق کے کسی کو بات پہنچائیں تو ہر کیس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بغیر تصدیق کے ہم کسی کو کوئی بات پہنچائیں جو ایسا کرتا ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کفا بل کافی ہے آدمی کے, لیے جھوٹا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے آئیں ہو حق جیسا یہ کہ وہ بیان کرے بکل ماہ سمعہ ہر وہ چیز جو اس نے سنی ہر وہ چیز جس کو وہ سنے اس نے اگر وہ بات بیان کی تو یہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے دیکھئے ذرا ترکیب کو کفا <تسفان> فیل اس میں ضمیر بھی اس کا فائل نہیں ہے فائل اس کے آگے بنے گا آپ دیکھیں گے کفا فیل با جار با زائدہ جار ہے آپ پریشان ہو جائیں گے چھوڑ دیں آپ صرف کہیں با جارہ با باہ کے جارہ میں سے ہے المرء میس کلیبند تمیز کیا ہے با جار المرء اے ممس کلی تمیز جو اس کے اوبھام کو دور کر رہا ہے کہ بھائی آدمی کے لیے کیا کافی ہے کلیبند تمیز تو ممس تمیز مل کر مجرور بازار کے لیے مجرور مل کر متعلق ہوئے کفا پھیل گئے ٹھیک ان مستری یا ناصبہ یو حد دیسا فیل اس میں ضمیر فائل بازار کل مضاف ماموصولہ سمے آف اس میں ہوا زمیر اس کا فائل فیل فعال مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر صلہ ہوا ماں موصولہ کے لیے ماں اپنے سلے سے مل کر مضاف الے ہوئے کلے کے مضاف کے لیے مضاف مضافلے مل کر مجرور ہوئے بازار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یہ حد فیل کے یہ حد اپنی ضمیر فعال اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر بطاویل مصدر کے فائل کفا کے لیے جملہ بتاوی لے مزدور کے فاعل کفا فعل کے لیے تو کفا فعل اپنے فاعل اور متعلق متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ زیادہ پریشان بالکل بھی نہیں ہونے کی ضرورت انشاءاللہ شاء اللہ دھیرے دھیرے آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گی ٹھیک ہے پھر سے دیکھیے کفا فیل فیل ماضی ہے کفا یکفی کفا فعل باجار المر ممیز کدی بند تمیز میز تمیز مل کر مجرور چار مجرور مل کر متعلق ہوئے کفا فعل کے ان مصدری ناصبہ یہ حد سفید اس میں ہوا ضمیر فائل بازار مضاف مذاف با مامصولہ سمیا فیل اس میں ضمیر فائل فعل فائل مل کر جملہ خبریہ خبریاں اور کسلا ماموصولہ کے لیے موصول صلا مل کر مضاف الے ہوئے کلے مضاف کے لیے کلے مضاف اپنے مضاف سے مل کر مجرور ہوئے حد تفیل کے حد تفیل اپنی فائل اور سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر بتابیر کے فائل کفا کے لیے کفا فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ٹھیک ہے جی یہ دو حدیثیں ہیں ان کا ترجمہ ان کی مختصر تشریح اور ان کی ترکیب آپ کے سامنے آ چکی ہے تو آپ کوشش کیجئے گا انشاءاللہ شاء تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں